الحمد للہ الواحد الحار والسلام على سيد الابرار وعلى سید البرار ولا وعلى تیبین الفار اما بعد فقال اللہ تبارہ کا بطلا فلقر المجید اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفسی اتبعو ما امزل ایلیکم من ربکم ولا تتبعو من دونہی اولیاء قلیلا ما تذکارو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ عراف کی آیت نمبر تین میں اہل امام کو حکم دیا ہے کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے وہی کیا جائے صرف اور صرف اس ہی کی پیروی کرو اور وہی الٰہی کے سوا اور کسی چیز کی دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو تلیل عماد تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو تو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ ہو و تعالی نے مسلمانوں کے لیے جو شریعت اور دین ہے اس کی حد بندی فرما دی ہے کہ صرف رہ الٰہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نادل کردہ شریعت یہ ہی محض دین ہے اس کے سوا اور کچھ بھی دین نہیں وہ الٰہی ہی ایسی چیز ہے جس کی اتباع کرنا مسلمانوں پر لازم ہے اور دین کے معاملے میں وہ الٰہی کے سوا باقی چیزوں سے بچنا بھی لازم ہے کیونکہ فرما رہے ہیں کہ وہی الٰہی کی پیروی کرو ما انزلا کی پیروی کرو والا تب بنتون ہی اولیا اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو اب وہ الٰہی سے مسائل کو استعمال کرنا اس کا استخراج کرنا یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ دین کامل ہے مکمل ہے قیامت تک پیش آنے والے مسائل کا حل اللہ سبحانہ و تعالی نے اس شریعت میں اور اس دین میں رکھ دیا اب اس کو تلاش کیسے کرنا ہے ان مسائل کو ہم نے قرآن اور سنت سے رہ الٰہی سے کیسے نکالنا اور کیسے استخراج کرنا ہے؟ اس کے لیے مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے مختلف طریقہ ہے کار اپنائے تو اہل و سننا نے اس بارے میں ایک مختصر سا جملہ متعارف کروایا کہ کتاب و سنت کا فہم سلف صالحین کے منہج کے مطابق اگر کوئی حاصل کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ سب غلط ہے فہم الکتابی و سننا الا نہ جی سلاف کتاب اور سنت کا فہم سلف امت کے نہج کے مطابق ان کے طریقہ کار کے مطابق یعنی جس انداز میں اصلاف نے قرآن اور حدیث سے مسائل کو استعمال کیا تھا وہی طریقہ کار جو ان لوگوں نے اپنایا تھا اسی کو اگر کوئی اپنائے گا تو وہ درست نتیجے کو پہنچے گا وگر نہ وہ گمراہ ہو جائے گا تو کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے منہج سلف سلفی منہج اس کو اپنانا اور اختیار کرنا یہ ضروری ہے تو منہج کیا چیز ہوتی ہے اور سلف کسے کہا جاتا ہے یہ دو باتیں اگر سمجھ آ جائیں تو مسئلہ سارے کا سارا حل ہو جاتا ہے سب سے پہلے ہے لفظ منہج منہج نہج یہ وضاحت وضوح اور یا پھر واضح راستے کو طریقہ کار کو منہج کہا جاتا ہے اور اسی طرح منہج کے ساتھ ساتھ لفظ منہاج وہ بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے اللہ سبحانہ بہنا ہوا تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان امید میں بھی یہ الفاظ استعمال کیے ہیں مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لک الن جلنا من کم شر ہم نے ہر ایک کے لیے شراطن و منہاجن دو چیزیں بنائی ہیں مقرر کی ہیں ہر آدمی کا ہر ایک کے لیے منہج موجود ہوتا ہے اب وہ منہج کیا ہے کون سا ہے طریقہ کار ہے کوئی آدمی کسی دگر پہ چلتا ہے کوئی کسی دگر پہ چلتا ہے جو جس طرز پہ چل رہا ہے وہ اس کا منہج ہے اب کسی کا منہج درست ہوگا تو کسی کا غلط ہوگا باطل ہوگا پھر اسی طرح لفظ منہج حدیث کے اندر بھی استعمال ہوا ہے عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لم یا مت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تارہ ترککم علی طریق تریق نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاف ستھرا راستہ دے کر گئے ہیں واضح راستہ متعین کیے بغیر فوت نہیں ہوئے یعنی اپنی وفات سے قبل اہل اسلام کے لیے وہ ایک راستہ متعین کر کے گئے ہیں اور وہ راستہ بھی بڑا واضح ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راری کہ ایسی واضح ملت ہے کہ اس کی راتیں دن کی طرح روشن ہیں یعنی اس میں تاریکی کا تصور ہی کوئی نہیں اجالا ہی اجالا روشنی ہی روشنی ہے پھر لفظ سلف سلف کہتے ہیں گزشتہ کو اس کا سادہ سا معنی تقدم تو سلف سے مراد وہ لوگ جو آپ سے پہلے ہو گزرے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سلف قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ نگمت سلف آنا میں آپ کے لیے بہترین سلف ہوں خیر سلف جو بھی پہلے آ جائے پہلے جو گزر جائے وہ سلف ہے اسی طرح لغت میں سلف کو اور بھی کئی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے طرز کو بھی سلف کہہ دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی پہلے دے دیا ہوتا ہے اور پھر آپ نے اسے واپس وصول کرنا ہوتا ہے لینا ہوتا ہے اسی طرح وہ بے جس کو بے سلم کہا جاتا ہے اس کا دوسرا نام بے سلف بھی ہے یعنی سلف کے کئی ایک استعمالات ہیں لغت میں جس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ تقدم اور گزشت ہوتی ہے اور اشتراک کے اندر سلف یا اسلاف یہ لفظ ان لوگوں پر بولا جاتا ہے جو دین کے اندر ایک کوئی واضح مقام اور مرتبہ رکھتے ہو جن کا دین میں شریعت میں اسلام میں کوئی مقام ہو کوئی مرتبہ ہو کوئی ان کی حیثیت اور اہمیت ہو انہیں سلف کہا جاتا ہے اور اب سوال یہ ہے کہ سلف یا اصلاف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے مسعود سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ ہو گزرے ہیں یہ سب کے سب مخبی طور پر تو سلف میں آ گئے جتنے بھی لوگ جیسے بھی اور اشتلان میں ان تمام تر لوگوں میں سے وہ بڑے بڑے آئمہ بڑے بڑے ماہر فن اور بڑے بڑے فقہا اور مفسرین اور محدثین اور ہر دور میں آنے والے کبار علما وہ سب کے سب سلف کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو عمومی طور پر جب لفظ سلف بولا جاتا ہے کہ اسلاف نے یہ کیا سلف سے یہ بات ثابت ہے یا سلف سے یہ بات ثابت نہیں ہے تو اس وقت سلف سے کون لوگ مراد ہوتے ہیں تو جیسا کہ اس کا لغوی معنی ہے اور عمومی استرا معنی ہے تو اس جملے میں بھی وہ تمام تر افراد اور لوگ شامل ہو جاتے ہیں جن کا دین کے اندر اسلام کے اندر کوئی نہ کوئی خاص اہم مرتبہ رتبہ رہا ہو خواہ وہ ہمارے قریب ترین عہد کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں خواہ دور کے زمانے کے لوگ ہوں صحابہ کے تابعین تاب عین طبا تاب کے یہ سب جس طرح صرف کے اندر شامل ہیں ایسے ہی ہمارے کریم کے دور کے اس صدی کے اوائل کے گزشتہ صدی کے لوگ جن کا دین اسلام کے اندر ایک بہت بڑا مقام ہے مرتبہ ہے ان کی خدمات ہیں وہ سب کے سب صدف کے اندر شامل ہوں گے بلکہ کامل نے مبرد میں مبرد نے الکامل کے اندر ایک بڑی بہترین بات کہی ہے کہتا ہے کہ لیسا لقدم قدم ال اہدی یفضل القاعل ولا علی سنن یم المصیب ولا کی یگتا کل مایست یہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی اگر پہلے زمانوں میں ہو گزرا ہے تو چونکہ وہ پہلے زمانے میں آیا ہے اسی لیے وہ فضیلت والا ہو گیا اور پھر جو آدمی لیٹ پیدا ہوا ہے تاخیر سے آنے کی وجہ سے یہ نہیں کہ اب اس کی بات کا ودن نہیں رہا کیونکہ وہ قریب کے زمانے میں بلکہ ہر آدمی کو اس کا حق دیا جاتا ہے اس کی بات کو تولا جاتا ہے کہ اس کے اندر کتنا ودن ہے اور کیا ہے اور صحابہ کے رام رضواب اللہ علیہ سے لے کر ہمارے آج کے دور تک آپ دیکھتے ہیں کہ فکا علماء اپنی اپنی آراء رکھتے ہیں کتاب و سنت سے ہی سارے استمبا کرتے ہیں چونکہ ہر ایک کا گفتوا ذہنی برابر نہیں ہوتا قوت اشتہاد قوت استمباد سب میں برابر نہیں ہوتی اور علم سب کا برابر نہیں ہوتا ان چیزوں کے تفاوت کی وجہ سے نتائج میں سہری بات اختلاف پیدا ہو جاتا ہے لیکن اب جب سلف امت میں اختلاف آ گیا تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون کس زمانے میں ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ کون حق دلیل کے زیادہ قریب ہے تو بہرحال یہ تمام تر لوگ سلف کہلاتے ہیں حتیٰ کہ صحابہ کرام رام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے اندر بھی یہ بات بڑی واضح تھی کہ وہ لوگ بھی ہمیشہ اپنے اسلاف کو اہمیت دیتے اور ان کی باتوں کو اور ان کے اقوال کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے جب تک وہ کتاب و سنت کے منافی نہ ہوتی اور اگر کتاب و سنت کے منافی ہوتی ان کی زندگی میں ہی ان کا رد کر دیتے اور ان کے بعد بھی الل اعلان ان باتوں کو چھوڑتے اور ان سے برعت کا اظہار فرمایا کرتے اس کی کئی ایک مثالیں ہیں مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی لے لیجیے ختم ہر مقرر کرنا چاہا ان کے سامنے یہ عورت نے کھڑی ہو کر ٹوک دیا حج تبتوں سے منع کیا بیٹے نے انکار کر دیا باز آنے سے <سلام> یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وجما کا منحج اور طریقہ کار بڑا واضح ہو رہا ہے کہ وہ دلیل کو مرتبر جانتے ہیں اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے زورا کے مقام پر جمعے کے دن ایک آزان نہیں شروع کر دی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے والے لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ تو آپ نے بدت کا آغاز کر دیا ہے یہ صاحب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا طریقہ کار تھا اور ان کا طرز عمل تھا کہ وہ دلیل کے ہوتے ہوئے کسی چیز کو خاطر میں نہیں لایا کرتے تھے بلکہ ہمیشہ اتباع دلیل کی یہ نہیں دیکھنا کہ کہنے والا کون ہے اس کا کتنا مقام ہے کتنا مرتبہ ہے اور یہ کس عہدے پر فائدہ ہے کچھ بھی نہیں تو صنف کے طریق کا اتباع صنف کی پیروی یہ بالکل بجا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگ اقوال کو اور کیلو کال کو لے کر کتاب و سنت سے دور ہو جائیں عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمایا کرتے تھے من کانبن کو مستنفل یستنبی منقدمات اگر تم نے کسی آدمی کی اتباع اور پیروی کرنی ہے اس کے طریقہ کار کو اپنانا ہے تو ان لوگوں کی پیروی کرو جو فوت ہو چکے ہیں یہ بھی صحابی ہیں اور لوگوں کو کیا نصیحت کر رہے ہیں من کانا من کم مستن فل استنبی من قدمات کیوں جو زندہ ہے ہو سکتا ہے وہ کسی موڑ پر فترے میں مبتلا ہو جائے اور جن کی ساری زندگی ان فتروں سے بیزار اور بچی ہوئی اور صاف ستھری رہی ہے ہاں ان کو دیکھو وہ کیا کرتے رہے ہیں وہ کیسے زندگی بسر کرتے رہے ہیں کیسا طریقہ کار اپناتے رہے ہیں تو ان کے قرض عمل کو اپناؤ ان کی فکر کو ان کی سوچ کو وہ سمجھو کہ یہ کس زاویے سے دیکھتے تھے فلیستہ بمن قدمات اسی لیے سلف کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے اصالح یعنی منہج کون سا سلف سالح والا اسلاف جو سالے ہیں اب گزرے ہوئے لوگوں میں تو آپ کو پتا ہے موتلا جامعہ مرجیہ وغیرہ وغیرہ یہ سارے کے سارے سلف ہیں لیکن جن کا منہ جو طریقہ کار اپنانا ہے وہ لوگ سلف سلف سالے ہیں تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کیا علیکم بسنتی و سنت الخلافائے راشدین المحدی جین من بعدی میری سنت اور میرے خلافائے راشدین مہدیین کی سنت کو لادم پکڑو اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خلاف راشدین کی سنت نبی کی سنت سے ہٹ کے کوئی علیحدہ چیز ہے ایسے نہیں ہے بلکہ خلافائے راشدین کی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی سنت ہی ہے یعنی وہ سنت جو میری بھی ہے اور خولا راشدین کی بھی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں واقعہ ذکر کیا ہے یا علیہ سلا تو السلام کا کہ اپنے بیٹوں کو وفات کے وقت نصیحت کرتے ہیں پوچھتے ہیں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے انہوں نے جواب دیا نہ الہ کا و الہ آبائی کا ہم آپ کے علاقی عبادت کریں گے اور آپ کے علاح کے آپ کے آبا کے علا کی باپ دادا کے علا کی عبادت کریں گے یہ معنی نہیں ہے کہ باپ دادا کا علا کوئی اور ہے اور ان کا علا کوئی اور ہے مقصد یہ ہے الہ واحدہ اللہ ایک ہی ہے وہی علا آپ کا بھی ہے آپ کے آبا کا بھی ہے ابراہیم علیہ السلط وسلام کا بھی اسحاق کا بھی وہی علا اور ہم اس کی عبادت کریں گے ایسے ہی سننا تھی اور سنت الخلافا راشدین یہ ایک ہی چیز ہے اور وہ چیزیں جن میں خلافہ راشد دین سے کچھ ایسا کام سرزد ہوا جو کہ شریعت کے تقاضے کے مطابق نہ تھا اسلام قطعا اس کی اتباع کا حکم نہیں دیتا بلکہ کیا کہتا ہے کہ وہی الہی کی اتباع کرو اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو وہ دیگر اور کوئی بھی ہو سکتے ہیں اب عبداللہ اللہ ابن امر اللہ تعالیٰ عنہ واضح لفظوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں ان کی طرف سے ایک ایجاد کردہ کام کو مدت کہہ رہے ہیں خیر یہ ایک بنیادی بات ہے کہ منہج طریقہ کار ہے منہج سلف سلف کا طریقہ کار اور عام طور پہ چونکہ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے دینی مسائل کے استمبا اور استخراج کے لیے کہ مختلف لوگ کتاب و سنت سے اپنے اپنے زاویہ نگاہ کے مطابق مسائل کو اخذ کرتے ہیں اور وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں تو کتاب و سنت سے مسائل کو استمباد اور اخذ کرنے کے لیے وہ نحج وہ طریقہ کار اپنایا جائے جو سلفے صالح نے اپنایا تھا اور وہ کیا طریقہ کار تھا کہ وہ کتاب و سنت سے مسائل کو نکالتے ہیں مسائل کا استخراج و استمباد کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ان کو عقل فہم و فراست دی ہے لیکن اپنی عقل اور فہم و فراست سے کتاب و سنت کی نصوص سے مسائل کو نکالتے ہوئے اس کا استخراج اور استمباد کرتے ہوئے وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ ہوا تھا کے احکامات کو ملحوظ خاطر رکھتے اپنی خواہشات کو داخل نہیں کرتے جب خواہشات داخل ہو جاتی ہیں یا کتاب و سنت کے سوا کسی اور کا روب دل و دماغ پہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر بندہ سیدھے راستے سے سلپ ہو جاتا ہے پھسل جاتا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی حکم ہے یہی اصل ماخذ ہیں اور اس سے استخراج استم وہ اس انداز میں کہ کتاب و سنت کے اوپر کسی قسم کی کوئی غزل نہ آئے قرآن تو اللہ سبحانہ ہوگا نے ایسی کتاب رکھی ہے کہ لا الْبَاطلُ من وَلَا من خلفہ تنزیل من حکیم من حمید کہ اگر کوئی باطل پرست اس سے اپنا باطل معنی اخذ کرنے کی کوشش بھی کرے تو اس کو موہ کی کھانی پڑتی ہے وہ اس میں سے باطل اپنا مفہوم اور اپنا مقصد پورا ہی نہیں کر سکتا ایسے جامع اور مانے قسم کے الفاظ اللہ سبحانہ بہانا ہوا تو نے رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور تھی تو جوام الکلم وہ بھی جوام الکلم ہیں اور جامع ہونے کے ساتھ ساتھ معنی بھی ہیں کہ ان سے بھی کوئی باطل پرست اپنا غلط معنی مفہوم اخذ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا اگر کچھ لوگ پھسلتے ہیں قرآن اور حدیث سے استطلال کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو ان کا استدلال ہے وہ باطل ہوتا ہے سبب اس کا کیا ہے کہ استدلال کرتے ہوئے خواہشات درمیان میں آ جاتی ہیں یا اپنے کسی اکافر کی رائے اور اس کا قول وہ دماغ پر آ جاتا ہے تو یہ صرف کا طریقہ کار کیا ہے کہ وہ کسی کو خاطر میں نہیں ڈالتے کہ قرآن اور سنت سے مسائل اخذ کرنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار سمجھایا ہے اس طریقہ کار کے مطابق چلنا ہے اب اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے فرمایا ہے ہدایت کے وعدے ہو جانے کے باوجود کوئی رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دے کسی اور راستے پر چل پڑے تو پھر جدھر اس کا منہ آئے گا ہم اس کو اسی جانب بھگائیں گے اور بلا جہنم میں داخل کریں گے جو بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نادل ہوئی ہے سبیر مومنین وہ سبیر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی موجود تھا یہ نہیں کہ منہج مسلمانوں کا مسلمانوں کا سبیل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد مارنے وجود میں آیا ایسا نہیں تو جو ہم یہ کہتے ہیں منہج سلف صالح اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سلف سالے کا یہ منہج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور دور میں موجود نہ تھا بلکہ منہج سلف صالح حقیقت منہج نبوی ہے اور منہج نبوی کو سلف سالے نے اپنایا ہے اور نبوی منہج اور نبوی طریقہ کار کیا ہے کہ کتاب اور سنت سے براہ راست استدلال کرنا استن کرنا اور اہل علم سے سوال کرنا اور پوچھنا اللہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فص علی اللہ دینا کتاب آپ سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے جو کتاب پڑھتے ہیں ان معاملات کے بارے میں اگر آپ کو کچھ اشکالات ہیں یا بے خبری ہے تو ان سے پوچھ لیجیے وہ آپ کو بتا دیں گے حضرت کریم کل تم یہ اللہ تعالیٰ نے منحج مقرر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اور یہی منہج سرف صالحین نے اپنایا ہے اور اس کو اختیار کیا ہے اب ایک آخری اور اہم بات وہ یہ ہے کہ کتاب اور سنت کا فہم سرف صالحین کے منہج اور طریقہ کار کے مطابق تو سلب صالحین ایک منحج متعین کرتے ہیں ایک طریقہ کار یا آپ جو کہہ لیجئے کچھ اصول اور قاعدے متعین کرتے ہیں اور وہ اصول و قاعدے اپنی طرف سے متعین نہیں کرتے بلکہ وہ بھی وحی الہی سے ہی مستند ہوتے ہیں عام طور پہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی حدیث کی صحت اور سکم کو پرکھنے کے لیے محدثین نے اصول بنا دیے بس بنا دیے نہیں محدثین نے جو اصول حدیث کی صحت اور سکم کو پرکھنے کے لیے بنائے ہیں وہ قرآن سے نکالے ہیں اپنی من مرنی سے اور اپنی مرضی سے نہیں بنائے ایسے ہی فوکہ ہاں نے فقہ کے اصول متعین کر دیے اصول فک جنہیں کہا جاتا ہے تو وہ بھی انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ فقہ کے اصول وہ بھی قرآن اور حدیث سے نکالے گئے ہیں استخراج اور استعمال کیے گئے ہیں یعنی وہ اصول اور قاعدے جن کو سلق صالحین نے اپنایا ہے ان کے مطابق قرآن اور حدیث سے مسائل اخذ کیے جائیں تو سلف صالحین کچھ اصول اور قائدے متعین کرتے ہیں کچھ منحج متعین کرتے ہیں طریقہ کار وضع فرماتے ہیں پھر اس طریقہ کار کو اپناتے ہوئے وہ ایک مسئلہ استعمال کرتے ہیں مسئلہ اخذ کرتے ہیں اس مسئلے کو اخذ کرنے میں بسا اوقات ان سے غلطی اور خطابی ہو جاتی ہے کیونکہ انسان خطا ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ آنا ہوا تھا اعلیٰ ہاں وہ معجور ہیں اجر انہیں دیا جاتا ہے اور اگر ان کا وہ اشتہاد درست ہو تو انہیں دوہرا ادر ملتا ہے تو سرف صالحین نے جو مسائل استعمال کیے ہیں اس مقرر شدہ منہج کو سامنے رکھ کے ان اصول اور قاعدوں کو بروے کار لا کے جو کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے متعین کیے گئے ہیں ان کو بروے کار لا کے وہ کچھ مسائل کا استخراج کر کے امت کے سامنے پیش کرتے ہیں اس کے مطابق وہ فتوا دیتے ہیں اس کے مطابق وہ اپنے اقوال لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو سلب صالحین کا منحج جو وہ طریقہ کار جس کو انہوں نے اپنایا ہے وہ طریقہ کار اپنانا ضروری ہے اور اس طریقہ کار کو ملحود رکھ کے جو فتوا انہوں نے دیا ہے اس فتوے پر اختلاف ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ درست ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فتوا غلط ہو ان کے اقوال سلف صالحین کے افعال ان کے فتوا اور ان کی زندگی بھر کے اعمال وہ شریعت اسلامی میں یا مسائل کے استخراج و استمبا میں کوئی وقت اور حیثیت نہیں رکھتے اللہ نے منع کیا ہے والا تک تب اروم دون ہی اولیا آ تو سلف صالح نے جو منہج اور طریقہ کار اپنایا ہے اس کو اپنانا ضروری ہے کیوں وہ ان کا اپنا نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے نادر کردہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا اور بتایا ہوا ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے تو مصنف عبد الرضاق ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں exact.